أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه ودل المتقين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 من ربهم هم المفلحون قرآن کریم کا موضوع بتایا تھا دعوت لہ جس کا مقصد اسبات ال توحید یا العبادت المخلصہ المحلہ سا ہے اور اس میں ہر طرح شرک کی نفی ہے قرآن کریم کا ماحول عرض کیا تھا اور قرآن کریم کے زمانے میں یعنی نزول کے وقت میں محاطبین چار قسم کے تھے مکہ مکرمہ اور اطراف کے مشرقین اہل کتاب جن کی دو جماعتیں تھیں یہود اور نصارہ ابی اور مجوس مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں منافقین بھی پیدا ہوئے قرآن کریم جا بجا ان سے بھی تعرض کرتا ہے شرک کے وجوہات بیان کیے تھے کہ وہ دو ہے الجہل بالمسائل مسائل اور التجاوز عن الحد شرعی فل عقیدہ او فلم شر کی دو بڑی قسمیں اعتقادی و فیلی بتائی اعتقادی کی چار قسمیں پھر دعا فلے لو پھر تصر و فل فی فی اور فیلی کے لیے کہا کہ وہ متنوع ہے اور مشرقین کے بھی چار طبقے تھے بل کواکب بل ملائق بل قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور اس کے آلات سمجھنے کے لیے سورت کو پانچ مرحلوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے پہلے دعویٰ ہوتا ہے جسے عنوان موضوع مقصد بھی کہتے ہیں پھر اس کا خلاصہ ہوتا ہے اور پھر اس کا میزان ہوتا ہے اور پھر اس کا امتیاز اور ماقبل کے ساتھ ربط فاتحہ کا عرض کیا کہ اس کے آسامی بکثرت ہے دلالت کرتے ہیں عظمت پر جامعیت پر اور صورت بظاہر مختصر ہے مگر علوم میں قرآن دس کے دس پر مشتمل ہے ایک اور تقسیم بھی عرض کی تھی خالقیت ربوبیت شہشائیت اور وہ کوئی قیامت یہ بھی بتایا کہ ہر موضوع ہم سے شروع ہے فاتحہ سے خالقیت تو مائدہ کے اخیر تک انعام سے ربوبیت تو اسرا کے اخیر تک اور اثرات اور برکات دینے والا اللہ ہے کہاف کے سے لے کر آخر احساب تک سبا و فاتر وقوع قیامت پر ہے آخر قرآن تک تقسیمات اور بھی ہے لیکن یہ زیادہ نافع اور طالب علم کے سمجھنے کے اقرب ہے سور فاتحہ پر کلام کیا اور اس کے مسائل و احکام بتا دیے کہ سورت کا دعویٰ یا تو الحمدللہ ہے اور بقیہ تکملہ و تطمہ ہے اور یا اس کا دعویٰ یا کنابد و یا کنستئین ہے ماں قبل کی تین آیت تمید و تنویر دعویٰ ہے ماں تتمہ ہے جو چار چیزوں پر مشتمل ہے دعا تئین مسلک موافقین اور مقدوبین منحریفین اور ان کی سزا یا سورت کا دعوی احتنا سرات المستقیم ہے اور ماقبل تمہید ہے اور وہ ارکان ہے اس بات دعویٰ کے اور ماں میں تتمہ ہے اور وہ تکملہ ہے جو تین چیزوں پر مشتمل ہے یعنی اللہ سے استقامت اور دعا اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کا توسل اس سے مراد ہے انقیاد اور اتباع وہ توسل جو اختلافی ہے بین العلماء وہ مراد نہیں ہے اور پھر منعمین اور منحریفین کے مدہ اور ضم پر مشتمل ہے صورت صورت میں رب العالمین کی علوحیت کا تعارف ہے اس لیے ابتدائی پانچ اسامی ظاہر اور پانچ مزمرن پر مشتمل ہے اللہ رب رحمان رحیم مالک یہ ظاہر ہے معبود مستعان ہادی منعم اور مدل یہ مزمرن ہے سورت کا امتیاز ہے کہ اس کی ابتدائی علوہیت اور اسماء و صفات پر مشتمل ہے سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ہی وکوئی قیامت ہے سورت میں تعبد و استعانت ایک ہی جگہ ہے یہ امتیاز کی دلیل ہے سورت ممتاز ہے کہ اس میں بنیادی طور پر تئین مسلق اور تززیری مشرب کی دعا کی گئی سورت ممتاز ہے کہ اس میں انعام یافتگان کی طرف ایک جامع تعارض ہے اور صورت ممتاز ہے کہ دنیا کے کفر کو دو پر تقسیم کیا ہے یا عملی بغاوت یا اعتقادی بغاوت ایک کو مخدوبین کہا دوسرے کو دوین کہا بقیہ قرآن اس کے بیان پر مشتمل ہے سورہ فاتحہ مکہ مکرمے میں ایک ایسی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی اب و ماناز اول و مان ازل کہاں ملا تک اور صورت بقرا نزول میں ستاسی ہے اس سے پہلے چھیاسی صورتیں نازل ہوئی ہے اور وہ سب کے سب مک ہے اور ستاسی سورت صورت بقرہ ہے لیکن یہ مدینہ منورہ میں اب ما نزلت ہے پوری کی پوری ضروری نہیں ہے جتنا اللہ نے چاہا اور اس کی حکمت متقاضی تھی البتہ سورت کو مدنی سورتوں میں شمار کیا گیا اور سورت کے بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ رمن کی ان سورتوں میں سے ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ابتدا میں یعنی پانچویں نمبر پہ اور بقرا مدینہ منورہ کے اولما نظر آئے یہ مناسبت بین صورت ہے وہ جامع ترین صورتوں میں صرف سات آیات پر مشتمل ہے اور یہ بے تفصیل صورت ہے جو دو سو چھیاسی آیات اور چالیس روکوں پر مشتمل ہے یعنی اگر قرآن کے مضامین کو سمیٹ لے تو فاتحہ بن جائے اور اس کو پھیلا دے تو بقرہ بن جائے یہ ارتباب ثانی ہے اس صورت کی ابتدا اللہ تعالی کے نام سے ہے جس کا کون ہاں نا معلوم ہے اور اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہیں جن کے وضعی معنی نامہ روب الفلا سور فاتحہ مصدر ہے اللہ کے حمد و شکر سے الحمدللہ حمد کا پورا مظہر قرآن کریم ہے اور وہ ہے کتاب اللہ تعالی کے حمد اور شکر کا عظیم سرمایہ دیکھنا ہو تو زالکل کتاب اس قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو اس صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین حمد تو اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے جس طرح اللہ تعالیٰ پالنے میں رزاق ہے روزی رساں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی ہدایت اور ارشاد کے ذریعے پالنے کا جو نظام بنایا ہے اس کے لیے قرآن شریف کو ہدایت کا گنجینہ بنایا ہے ظالک ال کتاب اللہ رئی بفی حدل یوں سمجھ لے کہ رب العالمین میں عام طور پر ظاہری چیزیں کہ وہ روزی دیتا ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ صحت دیتا ہے وہ ہاتھوں کو پیروں کو آنکھوں کو کھانوں کو مختلف صلاحیتیں دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کرشمہ ہے وہ خدا کی ربوبیت کا عظیم کرشمہ ظالکل کتاب لا رہی بفی آؤ یہ قرآن دیکھو اور اس کو پڑھو کہ اس میں ہدایت اور ارشاد کا کتنا بڑا سامان ہے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کے اندر بھی مستقل الرحمن الرحیم پھیلایا گیا ہے وہ لا اللہ اللہ اللہ الرحمان الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر الرحمان الرحیم کے اسماء و صفات ہے اور بقرہ کے اندر اسماء و صفات کے مظاہر ہے جس طرح سور فاتحہ میں مجمل ہے مالک الدین وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے ریا فرمایا وہ بلاخرت آخرت کا یقین کرنا پڑے گا اس پر ایمان لانا ضروری ہے لا الہ الا اللہ ما قبل کی صورت میں عبادت اور استعانت مذکور ہے اس صورت میں عقیم وسلح و آت الزکا ورک عار را کی عبادت میں تفصیل آ گئی اس صورت میں صرف اتنا فرمایا وئی یا کنستعین ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس میں فرمایا وسطعینوں بے صبر وسلہ مدد مانگنے کا طریقہ سیکلو جم کے رہو اور نمازیں پڑھو ان اللہ معاصرین اور اس میں تفصیل فرمائیے اس صورت میں اح دن سرا دعا مانگی گئی خدایا سیدھا راستہ نصیب فرمائیں اس صورت میں فرمایا زالکل کتاب وہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے اس کے ذریعے ہی تم سیدھے راستے پر چلو گے چنانچہ ابن عباس کی روایت میں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو تھام لیا وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے اس کو چھوڑا وہ دور جا کے گرا اہا. اس صورت میں صراط الزین انعام تعئی ہے ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا جنہوں نے خدا سے लिया لیا ہے جو انعام है इस ہے اس صورت میں के नाम बड़ा کے نام بڑھا دیے الاق کا اللہ ہدم مر ربے ہے آگے چل کر حرم ہے وہ الا مل محتدور الاقا ہوں بل جن کو یہاں انامی آفتہ کہا ہے ان کو آنے مفل اور مفتدون کے نام سے یاد فرمایا اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی سورہ فاتحہ میں دو گروہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی مغدوبی یہود اور گوالین نصارہ اس سورت کے اندر بھی دو فرقوں کا تفصیلی رد ہے کفرو سواؤ نہ لئے اندر تم امل تندروم لا من ختم اللہ والا کلو مہیم والا سمہم والا سوارے شاوا و نو مزا یہ تو کافی ہو گئے اور وہ مناننا سمئی یا کلو امنا بلّہ و بلیو و اور دونوں کو اکٹھے کر کے آخیر میں کا فن سرنا قومل کافرین ان سب کافروں پر اے اللہ ہماری مدد نصرت فرما لفظ ب لفظ ہرف بحرف بقر تفصیل ہے اور سرح فاتحہ اجمال ہے جسے جس آپ کہتے ہیں شرح بادل متن تفصیل بادل اجمال مختصر و میں ہے تفصیل بادل اجمال اوقاق پھر نفس ہوتی ہے دل میں بیٹھنے والی ہوتی ہے سورت کا نام بقرہ ہے کیونکہ چند رکو کے بعد اس میں ایک تفصیلی قصہ ہے جس میں بقرہ کا بیان ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں بیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع صغیر میں روایت ہے اور شروقایا وغیرہ میں ہے ولجا موس نو من البر بھینس بھی گائے کی اکے سمے اللہ اکبر زمانے جاہیلی میں جب احتسالی ہوتی تھی تو لوگ گائے کی دم کے ساتھ خوش گھاس باندھ لیتے تھے اور اسے آگ لگا لیتے تھے اور پھر جب گائے کی دم جلتی تھی اور وہ بدکتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کو بہت پیارا ہے اور اس پیارے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اب اللہ بارش برسائے آئے گا ایک موہد شاعر نے ان کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اطالا وسیلتاً بے اللہ و بین نقلقی اس گائے بیچاری کو خدا کے لیے ذریعہ بناتے ہو بارش برسانے کا اور تمہیں شرم نہیں آتی خدا تعالیٰ گائے بینس اور بکروں والا نہیں ہے خدا تعالی اپنے مخلوق پر احسان کرنے والا ہے شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلی صورت قرآن کریم میں نازل فرمائی اور اس میں گائے کے ذبح کا حکم ہے ان اللہ حیامر کو بقرا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو مشکلات حل ہو جائے گی قربانی قبول ہو جائے گی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی عذاب تل جائے گا یہ الہی دستور ہے کہ جب ایک حلال جانور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کیے جاتا ہے تو اس کی طرف سے احسان اور مہربانی کے فیصلے آتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ رہا علیہ السلام سے اکیس سو سال پہلے یہاں ہندوستان میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا چندر وہ ایک عورت سیتا پر آشک ہوا بڑی آگے پیچھے سے دوڑی لگائی لیکن سیتا چیتی تھی صرف سیتی نہیں تھی چیتی تھی اور وہ چت نہ لیٹی اور سخت ہوتی گئی سخت ہوتی گئی تو دو کبازوں نے لکھا ہے نا فلاں تعویذ فلاں عمل جنیز بنگالی یہ وہ جھیل پہ پڑا ہوا ہے سنگ دل محبوب تمہارے پیروں میں آئے جب خدائی محبت کم ہو تو مخلوق کی طرف توجہ ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام نے تفسیر پورتگی میں ہے ایک دن زلیحہ سے پوچھا یا تو میرے پیچھے گلے کوچوں میں دوڑتی تھی اور قمیض پاڑ رہی تھی یا میں بیٹھا رہتا ہوں پوچھتی نہیں تو زلیخا نے کہا اس وقت خدا کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی حضرت والا کی برکت سے جو خدائی محبت نصیب ہوئی اور خود بخود کم ہو گئی محبت جو ان کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی وے رکاش کی شاہ ہم نمو ہوم نشان زی داس کڑمالک خاک دبر بیابر زی داس روکاش کی شاہ ہوم نمو ہوم نشان زیدہ سے کمال کا سراسر اللہ آ مجازی یشکیا ہے میرا مکر و خدا و کا ہے اور شیخ شیخسازی نے لکھا ہے کہ بغداد میں کاتسالی پڑ گئی تو لوگ اپنے اپنی محبوبوں کو معشوقوں کو بھول گئے کھانا پینا جب زیادہ ہو جائے تو عشق شروع ہو جاتا ہے کھانا پینا کنٹرول کر لے آدمی کنٹرول ہو جائے تو رامچندر نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہو گئی اس کو پتہ چلا کہ ایران میں اس زمانے میں ایران کا نام تھا فارس فارس کے اندر ایک مولوی ہے عامل ہے اور اس کا نام زردشت ہے اس کو زرداش بھی کہتے تھے ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی پیغمبر رہے وہ ایک تعویز دیتے ہیں اور سنگ دل محبوبہ خود بخود پیروں میں آ جائے اور سیٹی جو ہے نا وہ چیتی بن جائے چنانچہ رام چندر ایران چلا گیا اور زرداش سے ملاقات کی اس نے کہا میں ایسا تعویذ نہیں دیتا ہوں میرے شاگرد ہونا پڑے گا اس نے کہا حاضر میں ہندوستان سے آئے اس لیے زردشت کے پاس ایک کتاب تھی اس کا نام تھا دساتیر اور وہ پندرہ پاروں کی تھی اور ایک ایک جس کو کہتے تھے دستور وہ کتاب موجود ہے ہمارے گتب میں بھی ہے رام چندر نے اس کا پہلا پارا اس سے پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج برج سور اس کی شکل بیل کی طرح ہے جب زمین پر گائے اور بیل کے ساتھ احسان کیا جائے اور ان کو نہ کاٹا جائے تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ترقی کرتا ہے خوشی مناتا ہے بس یہ ایک سبق تھا جو سرپش نے رامچندر کو پڑھایا وہ واپس آیا اس سبق کا اور کارنامہ تو چھوڑو جس کے لیے گیا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا سیٹی نہیں ملی اس کو آخر تک ایسی نر اور غیرتھی عورتیں بھی دنیا میں ہو تھی. مرزا غلام محمد نے پیشنگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئی اور پوری انگریزی گورنمنٹ ساتھ تھی لیکن محمدی بیگم وہ نکاح میں نہیں آئی اور اللہ رب العالمین نے مسلمان غیرتی عورت کو اس قزاب سے بچایا امام الحسل مولانور شا کبھی کبھی کہتے تھے اس بی, بی صاحب کو میں دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ سے سلام پیش کرتا اس کی استقامت نے پوری امت کو بچایا خاتون سنف نازک ہے بہت کمزور ہے اور قدرتی طور پر خاتون کے لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں اللہ خدا جس کا ساتھ دے اور اس کی حفاظت و نصرت فرمائے ابھی چند سال پہلے ایک خاتون نے محترم و مکرم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم اور مقفور کو خط لکھا کہ ہماری ایک دکان تھی اور اس دکان کے قریب میں ایک کادیانی آیا اور میرے خاون سے تعلقات بڑھا ہے بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے میرے خاون مرزا ہی ہو گیا اور میں اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کوشش میں ہوں اور ایسا اور ایسا ایسا, ایسا ایسی تکلیفیں آئی لیکن میں اپنے عقیدے اور اسلام پر قائم دائم ہوں اب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قائم دائم رکھے بڑی زبردست بڑا زبردست خط ہے میں نے اس جمعے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں اخبار کا یہ حصہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھو اور کبھی کبھی پڑھا کرو تمہیں ایمان کا وزن معلوم ہو کہ ایمان کہتے کہ اس کو یعنی کہ صبح کچھ ہو شام کو کچھ ہو اس کو ایمان نہیں کہتے اس کو بے ایمان ہی کہتے چنانچہ مولانا یوسف لدیازوی نے اس کو جواب لکھتے لکھتے کہا آپ کی استقامت نے مجھے ہلا دیا اور آپ کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے میری تحریر کئی مرتبہ میرے آنسو سے مٹ گئی اور میں آپ کی مثالی استقامت اور استقلال کو سلام پیش کرتا ہوں <laughs> امرزانہ آنا اور کار میں وہ کو مرد آنا بعض عورتیں مردوں سے بھی زیادہ کامل و اکمل ہوتی ہے وہ مرد کس کام کا جو عورت سے بھی زیادہ پھسلنے والا وہ عورت درکار ہے جس میں ایمان کی استقامت اور دین کا استقلال ہو ایک شاہ زلبونا پورا رشو و خان با چاہ خان جنہیں کئی بڑی گھٹی لا الہ الا اللہ رام چندر نے سیتا کو تو بھول گئے وہ تو نہ ملی لیکن ہندوستان کے بدبختوں کا دیوتا بنا اور ان کا معبود بنا اور وہ ان کا پوجا کرنے لگے اور اس کے ساتھ پھر گائے بیل اور تمام چیزیں یہاں تک کے بندر یہاں تک کے انسانی عضو اور بہت نامناسب باتیں ہیں ڈاگئی مولانا مدزیلو سے سنا ہے کہ پچپن لاکھ کے قریب جو ان کے خدا ہے ہر چیز جو تعجب میں ڈالتی ہے وہ ان کا معبود ہے ہر چیز جو تاج جو میں ڈالتی عجیب بات جو لوگ ہندوستان گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا جب نہر سے گزرتے دریا سے سب ہندو پیسے نکال کے اس کو شکرانہ دیتے ہیں سلام کرتے اس کو خدا معاف کرنا ہم تیرے اوپر گاڑی چلاتے ہیں تھوڑی دیر خدا چیری پر گدا چڑھا دیا خدا معاف کرنا کانگ کڑانگ کڑاگ کڑاگ ہر طرف سے پیسے گرتے ہیں اس کو کہتے دریا سے ماں بھی مانتے یہاں ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ بھی ہندو ہے تو میں نے اس کو کئی مرتبہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب گائے بھی مارے جلدی آؤ <laughs> نہیں نہیں ہم تو لا مذہب ہو چکے ہیں ہمارا نہیں ہے مذہب یہ وہ ایک دن میں نے کہا آج پتہ چلاتے کہ ڈاکٹر صاحب ہے اسی مذہب پر یا نہیں تو وہ سرنج صاف کر رہا تھا نا انجیکشن لگانے کے لیے دور چلا گیا اس خانے میں تو لوگ تو اپنے کام میں لگے تھے ڈاکٹر صاحب نے سرنج جیسے صاف کیا تو ادھر سے دونوں ہاتھ جوڑ کے سر نیچے کر کے گائے سے معافی مانگی کہ میں انجیکشن لگانے آتا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج تو آپ نے مذہبی آداب بجا لا دیکھ لیا دی آپ نے میں نے کہا آج تک میری اولاد اور بیوی نے بھی نہیں دیکھا لیکن آپ سے بچنا بہت مشکل ہے میں نے کہا اپنے اس دانے میں پلروں کے بیچ میں گائے کو دیکھ کر اس سے نمستے کر کے معافی مانگی اتنے آداب اور تقدس باری تالا کا لیا ہو تو کتنے بڑے مسلمان ہو جاؤ گے یہاں گڈاب کے پاس ایک مندر ہے گڈاب کے پاس ایک جگہ ہے اس کو مول کہتے ہیں مول وہاں ایک مندر ہے ڈھائی سو ایکڑ میں ہندوستان کا کوئی ہندو پنڈت تب بنے گا کہ پہلے یہاں آ کے تحس کر لیں اور ایک موقع پر ہمیں وہاں وزٹ کرنے کا ہداوت دی گئی کہ آپ آئے اور مندر دیکھیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے اور وہ ڈیر محل خان کی طرف کوئی جگہ ہے وہاں کے رہنے والی وہاں خوبصورت خوبصورت نوجوان تھے چھوٹی چھوٹی داڑیاں تھیں اور سر پہ سفید ٹوپیاں اور سفید کپڑے میں سمجھے کسی دینی مدرسے کے تو نبا میرے لیے آئے ہوں گے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں الحمد للہ ہم بھی ہندو ہے اور صاف جو ہے وہ ہمارا خدا ہے تو میں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں اور ٹوپیاں سروں پہ اور سفید کپڑے کا یہ ہماری ماتھا نے حکم دیا تھا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں مسلمانوں کے بڑے آلے میں اکرام کرو میں نے کہا وہ ہمارے تو سر ننگا کر کر ٹانگے کھول لیتے ہیں ان کو ہندو سے بھی غیرت نہیں آتی بےغیر تو کہ چند منٹوں کے لیے ہم جا رہے تھے اس نے کپڑے سلوا کی دیے ٹوپیاں سفید سلوا کی دی کہ چھوٹی چھوٹی عجامت بھی رکھو مسلمان عالم آ رہے ہیں نہ ہو جائے ہمارا مہمان ہو اخلاق دیکھے گا خیر اندر جب ہم گئے اور داخل ہوئے توبہ توبہ خدا تعالیٰ کسی کو نہ لے جائے ڈھائی سو ایکڑ پر مشتمل جگہ اور میں نے اندر قدم رکھنے کے بعد محسوس کیا کہ شاید جہنم میں دنیا کے اندر آ گیا ایسی بدبو تعفن اور گندا ماحول نامناسب بات ایک برانڈے میں چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک بہت زور سے رو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں میں نے سمجھا کہ عورتوں میں لڑائی ہو گئی اس کو مارا ہے اس نے کہا یہ بدبخت ہو گئی ہے <laughs> بدبخت کیسے ہوئی گئی اس کو گائے کا پیشاب نہیں مل رہا ہے پینے کو چار مہینے ہو گئے کیونکہ ماتھا نے گائے کم پالی ہے اور لوگ زیادہ ہے پینے والے تو اس کو نہیں مل رہا ہے تو یہ جب گائے کا پیشاب اس کو نہیں ملے گا تو یہ روئے گی نہیں تو, تو اس نے پھر رونے شروع کر دے تھوپافر اللہ انہوں نے اپنا مندر دکھایا جس میں مورتیاں رکھی تھی تصویریں رکھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کی بھی مورتی ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی بھی مورتی ہے میں نے کہا یہ کیوں کہ شیو کو خوش کرنے میں نے یہ کیوں کہ بدتیوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے کہا ہمارے ان بزرگوں کا مندر اور مورتی سے کیا تعلق ہے مسلمانوں کو چاہے غیرت کر کے اپنے بزرگوں سے دبے ہٹوائے تو رام چندر کے مذہب کی یہ حقیقت ہے کہ آسمان میں کوئی برج اور برج سور ہے اور زمین پر گائے نہ کاٹے اور گائے کا پیشاب پیے اور گائے کو ادب و احترام سے رکھے تو بس آپ خوش قسمت ہو جائیں گے غور کرو کہ انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے سے انسان کتنی ہلازت سے نکل گیا ویسے تو مغلیہ کے لوگ اسلام کے لیے آئے تھے ظہیر الدین بابر نو سو چونتیس میں نو سو چونتیس میں ظہیر الدین بابر مرغینان سے آیا ہے اور وہاں ایک گاؤں ہے روشدان صاحب ہدایا روشدان کا روشدانی ہے ظہیر الدین نے اپنی کتاب تو میں لکھا کہ میں ہوں اور صاحب ہدایہ میرا ہم ہے میرے بستی کا رہنے والا ہے چلتے چلتے چلتے اکبر بادشاہ ہمایوں کا لڑکا ہے اور ہمایوں بابر کا لڑکا ہے یعنی ضیوردین بابر کا پوتا یہ شروع ہی عمر میں بہت نیک صالح تھا ہر وقت عالموں کا احترام کرتا تھا شہزادہ ہونے کے باوجود باپ کا ایک بیٹا ایسا نو دس بجے کے قریب دربار سے نکل کے دو چار عالم ساتھ ہوتے تھے مسجد میں چلے جاتے دو چار رکات پڑھ کر کے پھر جھاڑو لے کے لگا لے جیسے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہاں جھکو باقی سب جگہ اونچا رہو دیکھیے آئین نئے ہند ایک کتاب ہے اس کا نام ہے آئین نئے ہند اور ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مغل دربار بڑی کتابیں مستند اور تمام کتابوں کی جو جڑ ہے وہ تاریخ فرشتہ ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ ہے گلزارستان فی تاریخ ہندوستان چھ جلدوں میں میں اس لیے سب باتیں کرتا ہوں تاکہ جو بازوق لوگ ہیں قدردان ان کی روشنی بڑھے مجھے پتا ہے کہ میں قبرستان میں خطاب کروں اماں تم غیر و احیاء مردے ہیں زندے نہیں وہ مایا شرو نسو ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے لیکن اتنا ہے کہ زندگی قربان کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے بابوزو آئے ہیں چھٹی کے دن بھی چھٹی نہیں مکتب عشق کے انداز نراندے کیے اور ان کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اللہ اللہ مجھے کسی نے کہا چھٹی کر لیتے آرام ہو جاتا آپ کو میں نے کہا اس دن طبیعت بہت خراب ہوتی بہت زیادہ ولہ العظیم تمہیں میں نے کہا احسان کرنا ہے تم سے مجھے کیا شاباش ملے گا تم خوار مجھے کیا دھو گے <تصفح> لیکن اللہ کی نعمت کی تحدیث فرض ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جب میں درس میں بیٹھ جاتا ہوں میرے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں آ ہا سبحان <تصفح> نہ ان کا سد مجاد ہے نہ اپنی فکر یاد دل شاد ہے جو تجھ کو شاد الحمد الحمدللہ اللہ اللہ تو اکبر بادشاہ نے بڑا احترام و ادب جانتا تھا کتابوں میں لکھا ہے لیکن اس کے دربار میں ایران سے کچھ روافظ آ گئے وہ صلاحیتوں میں بہت اونچے تھے یہ بات ماننی پڑے گی مبارک کے دونوں بیٹے فیضی بھی اور ابوالفضل بھی بہت قابل ترین علمات ہیں کم بختان اگر لامذہب نہ ہوتے تو ان کی نظیر کائنات میں نہیں تھے بہت زیادہ قابل تھے تو اب اللہ اللہ علم علم کے ہوتے ہوئے گوبرات بے مجدد تھے کی ان سے دربار میں بحث ہوئی ہے بادشاہ کی موجودگی بھی مجھے بھی نرم و زکر انسان ہے اس زمانے کا پیر نہیں ہے خلوت خانے میں پنا لینے والا بادشاہوں کے مقابلے اور فوج کے سامنے آنے والا تھا لائ کہ جماتا یا جری یا میں او بہرحال اکبر نے ایک دین بنایا دینی الہی اس میں نو آدمی بنائے اس کا نام رکھا نورتن عبید سے الکوٹھی لکھتا ہے کہ نہیں نہیں شریعت کونسل ایسے خواہا نیشنل کونسل اور اس میں ہندو ڈوگرے گوتھڑے مسلمان برائے نام مسلمانوں کو دبا کے رکھا کیونکہ مسلمانوں کا مذہب زندہ ہے وہ بولتے ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا میں نے پہلے کچھ ارض کیا تھا مجدد نے سرہند سے جھنڈا اٹھایا اور بادشاہ اور بادشاہ کے نورتن کو اور ان کے نظریات کو غلط کہنے شروع کر دیے بادشاہ کو درباریوں نے کہا مولوی مؤثر ہو جاتا ہے جب بادشاہ نوٹس چھوڑو ہمارے فوج ہماری پولیس ہماری سلطنت کے سامنے ایک مسجد اور مدرسے کا فقیر مولوی کیا کر سکتا ہے تم اس کو پکڑو گے سزا دو گے جہان ساتھ ہو جائے چلتے چلتے چلتے سر ہندی کے اثرات پڑتے گئے اور بادشاہ اکبر مر گیا الدین جہانگیر بیٹھ گیا جہانگیر کو سدمت ہوتا کہ ہم آئے تھے ترکی سے اسلام کے لیے اور میرے والد کو کیا تماشا ہو گئے طریقے طریقے سے اس نے نورتن کے لوگوں کو ختم کیا لیکن بہرحال اپنے باپ کی عزت اور جلال بھی برقرار رکھنا تھا تو لوگوں نے کہا اور تو خیر لیکن نام آپ کا ہے اور حقیقت میں دلوں کا بادشاہ مجدد دے کہیں اس کو کیسے ختم کریں گے اب بلا لو بےد بھی کر لے سزائے موت دے دو کیسا ختم اب بلا لو مجد کو بلایا اب بر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو کوئی آتا تو پہلے پیر آگے سر آگے کرتا پھر پیر سامنے بادشاہ بیٹھا ہوتا خود بخود سدھا ہو جاتا سبھی کہ رکھ کے اب ضرورت جب مجدد پہنچے اور انہوں نے صورتحال دیکھی تو وہ بیٹھ گئے زمین پر پہلے ٹانگے داخل کی اور پھر سر داخل کیا وہ اسلام آبادیوں نے پلاٹ چوروں نے کہا کہ ادب کر لو بادشاہ سلامت طلوع مرے ہاں حضرت نے فرمایا ادب تو کرتا ہوں سد نہیں کر سکتا اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سر سر دینے والے کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا کسی شاعر نے مجدد صاحب کی طرف سے کہا ہے کہ گویا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھ سے بجس خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے تعظیمی سجدہ ایجاد ہوا تھا اور اسی پر لوگ عمل کرتے تھے مجدد تو مجد ہے بیدات پھیٹانے کے لیے آئے اور دربار میں ایک الگ الگ شو کرا گیا شروع ہو گیا نے کہا چاپ لوسوں نے کہ دیکھو دربار میں آ کی بےد بھی کر رہا ہے بادشاہ سلامت کو ٹانگیں یوں کی بادشاہ نے کہا مارے اس کی گردن اڑائے اس کی گردن میرے ہوتے ہوئے بید بھی کر رہا ہے محسن الملک وزیر اعظم تک کل ہند کا وہ آگے بڑھا جا کر بادشاہ سلامت آداب بادشاہ سلامت آداب آداب جو آپ کہیں گے وہی ہوگا جلال کو اشارہ کے صبر کرو جو حکم ہوگا سر ہم کو برغیا ہوگا ایک بات آپ کی ملک کی خیر خواہ میں فقیر کر سکتا ہے اس کو قتل کرنے کے بعد حکومت کے صرف دربار تک رہے گی ہم باہر نہیں جا سکیں گے اب آپ آڈر دے دیں اس کو یہ سن لے خیر خواہ کا جملہ اس مولوی کو قتل کرنے کے بعد ہم باہر نہیں جا سکیں گے ہند ہمارے ہاتھ سے نکلے گا بادشاہ جب یہ سن لے وہ گبرا جاتے اس نے کہا پھر کیا کرے کہا کہ گوالیار کا قلعہ ہمارا بہت ساتھ ہے بڑی مشقت لی جاتی ہے قیدیوں سے قید کرا دیتا ہوں وہاں بیچتا ہوں کہ ٹھیک ہے جس سر آپ چاہے کریں محسن الملک بھی حضرت کا مرید ہے طریقے سے وہ بھی خلیفہ ہے بادشاہ کو پتہ کچھ نہیں ہے حضرت کی قریب آئے کا بہت معافی چاہتا ہوں نا سمجھ ہے کیا کروں آپ نے فرمایا آپ نے حق کے وفا ادا کیا ہے اور آپ میرے خدا کی قدرت کے کرشمے دیں گے مخصر ملک نے کہا وہ تو واضح وہ تو بالکل واضح ابھی ہو جائے گا مجد کو گوالیار قید کر کے خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی مجدد مجدد تھے روزانہ ماں کے پیٹ سے مجدد تھوڑا پیدا ہوتا ہے کوئی مجدد ہوتا ہے چنانچہ بنگالا میں خان خان پنجاب میں خان اعظم اور پشاور کابل میں ماب خان جس نے ماباخان مسجد بنائی یہ تینوں مجد کے خلفائے اور بادشاہ کے وہ ذرائع انہوں نے جنڈے اٹھائے کہ ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے بزرگوں کی بےد بھی گستاخی پر اتر آئے ہمارے شیخ اور مرشد کو بڑے دربار میں بلا کے بے کیا ہے ہم جہانگیر کی کوئی سلطنت نہیں مان رہا ہمارا بادشاہ نہیں ہے ہم خود بادشاہ ہیں مخصر الملک نے کہا دیکھا صرف جیل جانے سے یہ شروع ہوا آپ کہتے ہیں سر قلم کرو ہماری نسل و نصب میں کوئی زندہ نہیں رہے بادشاہ فوج لے کر کے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا اور دریائے جیلم کے کنارے گمسان کی رن ہو گئی بادشاہ اور اس کے فوج ان کو شکست ہو گئی یہ تین تھے خان اعظم خان خانہ مابت خان اور ان کی افواج کی طاقت تھی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد نسبت تھی بادشاہ جہانگیر کو زندہ گرفتار کیا اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا آپ کو مبارک ہو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو بہت مبارک ہو جیسے آپ کہیں گے ایسی حکومت بنے گی اور آپ کو بہت مبارک ہو مکتوبات میں خط موجود ہے خانے خانہ کے قلم سے وہ بڑا عالم ہے مجدد نے فلفور جواب لکھا کہ میرا خلاف بادشاہ سے سیاسی نہیں ہے تاج و تخت کا نہیں ہے سنت اور بدت کا ہے شرک اور کفر کا ہے میرے مسئلے کو نقصان نہ پہنچاؤ بادشاہ کو رہا کرو اور اس کی بادشاہت بحال کرو یہ تینوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے پریشان غمگی گی آئے بادشاہ کے پاس معافی مانگنے بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا ہے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جانگیر بادشاہ کو کہا کہ اے جانگیر بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے آج ہندوستان کی سرزمین پر ایک آدمی اللہ کی ودانیت اور میری سنت بیان کر رہا ہے اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا بادشاہ بڑا افسردہ بڑا غمگین تھا اور اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھا ان تینوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں اور آپ ہی بادشاہ آئے ہیں بادشاہ نے پوچھا کیوں کہاں حضرت کا خط آیا ہے اور ہمیں منع کر دیا ہمارے اقدامات کو کلدم کر دیا بادشاہ اور یہ تینوں مل کر گوالیار گئے اور حضرت مجدد کے پیروں میں نور الدین جانگیر نے سر رکھا آپ نے فوراً اس کا سر پکڑ کے اٹھایا کہ یہی تو تجھ سے اختلاف ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سر نہیں رکھے گا سر صرف سجدے میں اللہ کے حضور رکھا جائے اور اس نے کہا مجھے معاف کر دے کہا معاف یہ ہے کہ نورتن کو ختم کرا دے اعلان کرے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ کے باپ کے زمانے سے گائے خوشی پر پابندی ہے سرکاری اہلکار جگہ جگہ روڈوں پہ گائے کٹوائے تاکہ لوگوں میں جرت آ جائے اتحاد الادیان کے لیے آپ کے باپ نے مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ہاں بھیجی ہے وہ نکاح نہیں ہوا ہے واپس کرائے مسلمان لڑکوں کو پابند کیا تھا کہ وہ ہندو چوکریوں سے نکاح کرے وہ بھی منعقد نہیں واپس کرا دیں جہاںگیر نے سرکاری کاغذ خالی نیچے دستخط اور مہر لگا کے حضرت کے آگے رکھ کہ آپ جس طرح چاہے اس پر لکھیں یہ سب آج سے نافذ ہو اور یوں ہندوانی رسوم جو اسلامی دربار میں گھس گئی تھی وہ باہر کر دی گئی اور توحید کے ایک علمبردار نے جہانگیر کی جہانگیری ختم کرا دی ہلا کے رکھ دیا علماء کہتے ہیں اس کے بعد جہانگیر بہت بڑا عابد ظاہد ہوا اس کی دو دلیلیں ہیں ایک تو اس نے زنجیر عدل لٹکایا کہ جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اس کو ہلا بادشاہ خود باہر آ کر اور دوسرا یہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ عقیدے کا اتنا پختہ ہوا کہ نور نورجحان کی بہت ساری باتیں مسترد کر گی کہ مجدد کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے میں نہیں کر سکتا میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمارے زمانے کے بھی بادشاہ خان ہیں ایک طرف اعلان کرتے ہیں اسمبلی پاس کرتی ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں شریعت نافذے اور دوسری طرف فوج لے کر کے ان کی قتل اور غارتگری کے بازار گرم کیے تو شریعت کے نام پر جتنا بڑا دھوکہ دیا گیا ہے اس کی مثال چودہ سو سالہ تاریخ اسلام میں رہی ہے کچھ وہاں کے لوگوں کا بھی شودہ پن ہے اور بے بدگوئی ہے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے مولانا فضل الرحمان بھی کافر ہو خاجی حسین احمد بھی کافر ہو تمام کے تمام علماء کو برا بلا نامناسب القاب بل ناموزون کلمات سے یاد کرتے تھے کیونکہ بنیاد ان کی وہ خود ساختہ توحید پر تھی اور نامناسب حرکات ان کی زندگی کی ایک حصہ بن چکی تھی شریعت کے نفاذ میں بھی اخلاص اور اسلامی تاریخ کا علم بردار ہونا اور اسلامی صفات کا متصف ہونا ضروری ہے ایسے قدو کدو کریلے تھوڑا شریعت نافذ کر سکتے تاہم حکومت کا دھوکہ اور خدابی مثالی اور اس سرزمین کے نہتے مسلمانوں کو بے قصوروں کو پلا وجہ صرف شریعت کے نام لینے پر تہ طے کر لیے اگر کوئی طبقہ وہاں ظلم کرتا تھا آپ کے کہنے کے مطابق القاعدہ یا طالبان تو ان کے سر قلم کر دیں انہیں مار دیں وہاں کے مکینوں کو علاقے سے نکالنا بے گھر بے در کرنا بے عزت کرنا وہی یا تو مسارا تفا دو ہوں وہ پھر ان کے لیے چندے مانگنا قرآن کہتا ہے یہی تو گزشتہ کو فار کا طریقہ تھا افتو منو الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ کتاب و تقفرون بازاس کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے فما جزا میل وزال کمن کم خز سورہ بقرہ کے اندر بقرہ کا قصہ ہے بدتفصیل اور گائے بھینس حلال جانور ہے اسلام کی روایات کا احیاء ان سے وابستہ ہے ہندوستان کے علماء نے لکھ دیا ہے کہ گائے کی قربانی اور قربانیوں سے افضل ہے کیونکہ اس میں مذہب کی حیات ہے زندگی الحمد للہ سورہ بقرہ یہ تفصیل ہے اس اجمال کی جو فاتحہ میں گزر گیا سورہ بقرہ میں بنیادی طور پر آٹھ مسئلے مسائل تو ہزاروں ہیں آٹھ بنیادیں ہیں اساس ہے مقاصد ہے اور ان آرٹ کے آٹھ مسائل کے لیے گویا صورت کا نزول ہوا ہے پہلا مسئلہ توحید خداوندی اور یہ ابتدائی سو آیتوں میں دوسرا مسئلہ رسالت ماں آب صلی اللہ وسلم کی صداقت کا مسئلہ اور یہ ایک سو ایک سے شروع ہے اور لیس البر رام تو لوجو حکم تک ہے لیس البر رام تو لوجو حکم کیبل المشرق یہ یہاں سے جہاد فی سبیل اللہ ہے اور یازین منوش پومی مارت مما رزقناکم تیسرے پارے کی آیت یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ چار مسئلے اقتصال ہیں اور چار مسئلے تفرین ہیں پہلا مسئلہ صداقت قرآن کریم کی صداقت الکتاب دوسرا مسئلہ ایمان بلاخیرت تیسرا مسئلہ تنظیم چوتھا مسئلہ آداب ابتدا میں چار مسئلے ہیں پہلا ہے توحید کا دوسرا ہے رسالت کا تیسرا ہے جہاد کا چوتھا ہے انفاق کا اور پھر چار مسئلے اس کے طواب ہیں جسے امام رازی لواحق کہتے لواحق ان میں پہلا مسئلہ صداقت الکتاب دوسرا مسئلہ ایمان بالآخرت تیسرا مسئلہ تنظیم چوتھا مسئلہ آداب اور ساتھ ساتھ تین مسئلے اور ہیں توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق ہے کہ معاہد کے اخلاق عالی اور اچھے ہو اللہ ہمیں اچھے اور بہترین اخلاق مزیب فرمائے دوسرا مسئلہ تدبیر المنزل گھر آباد ہو گھر ویران ہو تو مجاہد کیا جاد کرے گا اور چوتھا مسئلہ السیاست المدنیہ ملک میں سیاست پر بھی نظر رکھنی پڑے گی مولانا کی نصرت و امداد بھی ضروری ہے مولانا کے رفقا اور ان کی جماعت توحید سنت والوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ملک کے طول اور عرض میں کوئی اور جماعت توحید سنت والوں کی نہیں وہ ایک ہی جماعت ہے یہی شیخ الہ کی وارث ہے یہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی جانشی نے یہی حضرت اقدس امام التفسیر حضرت لاہوری کا ورثہ ہے اسی کے لیے جان کپائی ہے حافظ العدیث عبداللہ درخواستی نے اور بطل سرحد شیر اسلام مولانا غلام و سزاروی نے اور فقی و حاض علوم و محد و مفص روحا حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے یہی مزیر اور آراستہ ہے محدث العالم حضرت الشیخ و استاد حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بن رحمت اللہ علیہ یہی جماعت ہے اور کوئی نہیں مولانا سے اختلاف جائز ہے بلکہ پاس جگہ واجب ہے مگر اختلاف اختلاف کی حد تک ہو عداوت تک نہ ہو خلاف قوم امام شافی امام احمد مالک سے نور الازا میں کرتے نور لیزا کا مظہر جتنے چھوٹا سا ہوتے وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے ان کا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کباہت ہے ہمارے مقتدہ امام بنیف موجود ہے مگر امام شافی رحم اللہ بیج بیدبی گستاخی کا حق کسی کو حاصل نہیں لا الہ الا اللہ اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے جب قرآن مضمون پر آ جائے کہ کس طریقے سے قرآن کی صداقت آخرت پر ایمان مومنوں کے اوصاف منافقوں کی نشاندہی کافروں کی مذمت اور ان کے علاحدہ علیحدہ اواقب کس طرح متعین فرما رہے ہیں سورت البقرہ یعنی لہذ ہی سورہ ذکرت فی ہل یا سورت تلتی فی ہل بکارا فی ہا واق حدیث میں ہے جس گھر میں سورت بقرا پڑی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا جنات اور شیطانوں کو نکالنے کے لیے بہترین سورت ہے میرا تجربہ ہے کہ جو اچھی طرح اس کو یاد کر لے یا بہت بہترین طریقے سے اس کا ترجمہ و تفصیل سمجھے اس کے سامنے پوری دنیا میں کوئی شیطان ٹھہر نہیں سکتا ہے وہ آپ اس کو سمجھ لیں ضبط کر لیں یہ جو مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یا حضرت عمر نے گیارہ بارہ سال میں بقرہ سمجھی ہے تو یہ اس کے احکام بہت زیادہ ہے تفصیل بہت زیادہ ہے کام تفصیل بہت زیادہ ہے تو صورت مشتمل ہے مسائل سمانیہ پر چار اقتصال توحید رسالت جہاد انفاق چار تالیقن اطباع صداقت القتاب ایمان برآخرت تنظیم اور آداب اور تین اطراف کے طور پر نتائج کے طور پر تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل السیاست المدنی صورت مصدر ہے حروف سے جو مقطع ہے یعنی علاحدہ علاحدہ پڑھے جائیں گے الف لام یا حام سین قف حروف علی دہلی اس کو مقتآ کہتے ہیں عروح مقتواق توڑ توڑ کے پڑھو ایک ایک حرف کا نام لو اور اس سلسلے میں ابو لباس و سالب کا مناظرہ مشہور ہے سالب کا خیال یہ تھا کہ یہ اسامی ہے یہ حروف تو رہا ہے لیکن حرف جب صحیح ادا ہوگا تو یہ سب بنتا ہے اس جیسے الف تو ایک آدمی نے کہا حمزہ لام اور فا تین ہو گئے الف میم ہے لام تو لام الف پھر میم میم یہ میم پیر تین ہو گئے یہ مراد نہیں ہے مراد وہی نفس حرف ہے الف ل ابن عباس سے منقول ہے روایات دعیفہ کے ساتھ کہ ان اللہ اعلم میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں باس کہتے ہیں کہ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف لام جبریل کی طرف میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ سبحان و تعالی کتاب بواسطہ واسطی جبریل علام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس استاذ کہتے تھے الف اول لام لازم میم مومن اول لازم ہے مومن پر کہ یہ عقیدہ رکھ ہے غذا کتاب لا رہے ہوئے اس کتاب میں کوئی شخص شبہ نہیں یہ متاخرین نے فلاسفہ یونان کا منہ بند کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا ہدایت کی کتاب ہے اور حروف ایسے آئے ہیں جن کے معنی تم خود نہیں جانتے ہو ہمیں کیا سمجھاؤ متقدمین تو اتنے ہی کہتے تھے کہ اللہ اعلم و اللہ جانے اور اس کا نظام جانے ان کے متعین معنی رب العزت کو پتہ ہے اور جس طرح ایک جاہل کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ علم پڑھ لے اس طرح عالم کا امتحان ہوتا ہے کہ بس چیزوں کو نہ چھیڑے نہ چھیڑے اللہ اللہ ہر چیز جاننا یہ صفتی الہی ہے اور کچھ جاننا اور کچھ نہ جاننا یہ مخلوق کی شان ہے سننے دارنی میں ہے و منل علم انتقلا لما لا تھا لم لا یہ بھی عالم ہونے کی دلیل ہے کہ بعض مسائل میں آپ کہ میں نہیں جان امام مالک کی خدمت میں یمن سے لوگ آئے تھے چتیس سوالات کیے تھے چار کے جواب دیے بتیس میں کہا مجھے معلوم نہیں ہے مجھے تو ہی تنگ کرو چھوڑو. امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے درمیان میں یہ کیا ہوا ہے آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تھا اس وقت انہوں نے کہا نہیں تھا مجھ سے کیوں پوچھ رہا آپ بڑے عالم ہیں کہ بڑا عالم ان سے تو نہیں ہو چھوٹا بڑوں کی عدالت کیسے کرے گا پھر فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا اس کا کہا نہیں جب قیامت سے سوال نہیں تھا میں کیوں اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو اپنے قلم کو ان کے خون میں لت پت کروں جیسے اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں تھا ہی نہیں میں بچ کے نکلوں گا یار احتیاط عالم کی نشانی ہے اللہ و اکبر و کبیرا مولانا مودودی نے تفیم القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے معنی اور مطلب تھے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا کتنی غلط اور کتنی بھونڈی بات جن چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا وہ تو زندہ ہو گئی تو ان کے معنی اور مطالب لغت میں نہیں ہے واضح نے رکھے ہی نہیں علام میم میم سین کاف یہ تو بنائی ہی حروف ایسے تو کلمات بنتے ہیں خود حرف مانا نہیں دیتا چونکہ باقاعدہ علوم والے نہیں تھے اس لیے اکثر تفسیر میں بجائے تفسیر کے تحریف کر گئے سفر چار یا پانچ پر کہتے ہیں میں نے اس طرز اور تفسیر میں ترجم اور تفسیر کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی اس آزادی فکر کا یہ نتیجہ ہے کہ نامناسب قسم کی توجیہات کی جاتی ہے مشورہ یہ ہے کہ عام لوگ تفیم القرآن نہ پڑھا کرے اور عام مسلمانوں کو اس کے مطالعے سے بچائے اس میں اسلام قرآن اور دین اور استقامت اسلام کے خلاف تعلیمات بھری گئی ہم اپنے مقام پر نشاندہی کریں گے آج دو نشاندہیاں ہو گئی ایک سفح چار یا پانچ پر آزاد ترجمانی کا اعلان ہے اور دوسرا یہ کہ علیف الامیم یا حروف مقطعات کے معانی تھے اور ختم ہو گئے محاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ چیزیں گم ہو گئی ہیں یہ تو معتزلہ اور یہود اور روافظ کا نامناسب نظریہ ہے یہ بات علیحدہ ہے کہ الف لامیم حروف مقطعات ہیں اور شاید ان میں کوئی اشارہ ہے سورت کے مضامین کی طرف یہ لکھا ہے سر من نسرار اللہ علوم سربستہ ہے مقنونات میں سے ہے بند دفتر کے علوم ہیں علی گلاب میں یہاں ایک مطلب یاد رکھیں کہ متشابہ دو قسم کا ہوتا ہے اس کو متشابہ بحک کہتے ہیں یا متشابہ من کل الوجود جس کا سرے سے معنی متعین ہی نہ ہو جیسے حروف مقطعات اور کچھ متشابہات ایسی ہیں کہ ان کے معنی و مطالب ہیں مگر مناسب نہیں ہے تبارک اکلدیب یاد ہل ملک یت معلوم چیزیں شان الہی کے لائق نہیں یوم شف انصاف فید او کدم ہوئی و, و تکول او د اللہ ہی ملآ یونفق کے فیشاہ اللہ کے ہاتھ بڑے ہیں وہ دا ہو مفسوطان و دا ہو یمین دونوں ہاتھ دائیں کوئی پائیں ہاتھ خدا کا نہیں ہے اور اس کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے اختیارات تقدس اقتدار الوحیت تو لفظ کا معنی تو عرف میں اور لغت میں ہے مگر شان کے لائق نہیں ہے اس لیے مناسب توجیح کرنی پڑتی ہے اور اس سلسلے میں دو جماعتیں ہوئی ہیں علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ایسے ہی رہنے دو معنی مطلب ہی نہیں کرو ضرورت ہی نہیں یہ محدثین ہیں اکثر ابن تیمیہ ابن قیم بھی اسی میں ڈوبے ہیں اور شمس الدین زہبی نے اس پر کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے کتاب ال چھوٹے سے جست چند سفوں کا آج کل چار جلدوں میں نجدیہ وہابیا سعودیہ نے شائع کیا ہے ٹھیک ہے علم آ گیا زہبی امام ماں میں آلے اور امام بے حقی نے کتاب لی ہے اسماء و صفات اسماؤ کتاب و صفات یہ فضلہ کے کام کا درس ہے فضلہ وہ جو فضیلت سے جو دل دماغ کھول کے رکھتے ہیں جنہوں نے آگے بڑھنا ہے کام کرنا ہے کتاب الاسماء و صفات پر بلاد عرب کے انور شاہ ہمارے شیخ المشائے استاد الساتذہ حضرت اقدس اش شیخ محمد زاہد القوس علی رحمت اللہ علیہ کا زبردست ہاشیہ حاشیا ہاشیہ پڑھنے کا ہے امام بے کو سیدھا کیا ہے کام کہ شرط اب جچتی ہے جب شارع کتاب سے بڑا حال فتح القدیر کی کیوں عزت ہے علما کہتے اصول میں وہ صاحب دائرے سے بڑھے اصول میں بڑھے تفقزانی نے سعد الدین کی کتاب کی جو شر علی کی مختصر علمانی تو کمال یہ ہے نا کہ اس کا علم بہت وسیع ہے اور علماء کہتے ہیں فصل وصل جو اس کی ہے وہ کام کی فصل وصل وہ ہمارے استاد وہ دوڑتے ہوئے پڑھاتے ہیں اس کو کام ہوتا ہے گھر میں دوڑتے وہ پڑھا رہے وہ دوڑ رہے ہیں اور یہ سائیکل سوار بھی اسی طرح ہی یہ بھی ایک سائیکل ٹانگ سائیکل پہ یا خدے میں روکا سنا کار حالانکہ کتابوں نے ہوش اور ملٹو نے برباد برائے نام درس ایسے ہی چار کتابیں ایسی ہیں جو ہر شخص نہیں پڑھا سکتے کان کال کے سنو ایک ہدایات دوسری مختصر علمانی تیسری حسامی اور چوتھی بخاری اس کے لیے بہت بڑا اور علم و اطلاع وسعت اور تسلی سے بیٹھنا اجلک بالکل نہ کرے ہاں کسی کو مناسبت ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو استاد جلدی کرتا ہے اور جلدی گھر پہنچتا ہے اس کے سبق میں کبھی بھی حسن نہیں ہو خوشن اس کو کہتے ہیں کہ طالب پڑھے اور وہ ایسا درس دے کہ استاذ کا دل خوش ہو جائے سبحان اللہ اوبے ہم سبحان اللہ لازی میر سید کا نام سنا ہے جرجانی یہ جنہوں نے صرف میر نہ ہوئے میر لکھی ہے میر سید سید سنت جس کو کہتے ہیں بہت اچھا عالم ہے تفتزانی کا ہم آسر ہے اور انہی کے ساتھ گفتگو رہی ہے اور بادشاہ کے دربار میں بھی وہی انہیں کے ہاتھ سے پہنچے اس نے جب رسالہ شمسیہ پڑھا بہت زیادہ قابل عالم ہے آئے ہیں رسالہ شمسیہ پڑھ کر کے روتا پروترا کہ ایسے عالم بھی دنیا میں گزرے ہیں صبح کسی طالب علم نے کہا یہ خطب الدین کی لکھی ہوئی ہے وہ جرجان میں زندہ موجود ہے اچھا ہاں, ہاں وہ زندہ ہے میں پڑھ کے آیا ہوں میر سید روانہ ہو گیا اور قدب الدین کی خدمت میں پہنچا وہ جرجان سے شیراز جا چکا تھا وہاں شاگردوں کے ساتھ رہنے لگا تھا اس نے کہا میں نے آپ کا رسالہ شمسیہ پڑھا ہے انہیں میر کت بھی, بھی ہے نا میر کتب بھی انہیں کی اور میں آپ سے پڑھنے آیا ہوں خود بدین اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ ان کے بویں آنکھوں پہ پڑی تھی اس نے پکڑ کے اب آئے جب میری ہڈیاں ٹوٹ گئی اور میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں جب اچھا زمانہ تھا تو نہیں آئے بویں پکڑ کے اوپر کھینچے تو اس کو دیکھ لیا بہت زیادہ جب بوڑھے ہو جاتے تھے پرانے زمانے میں تو بہو یہاں لٹک جاتے تھے بھائی میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا ہوں میرا وہ زور نہیں ہے ختم ہو چکا ہے تقریر نہیں کر سکتا میرا شاگرد مصر میں مبارک شاہ اور وہ میرے طرز پر پڑھانا جانتا ہے کاغذ دے دو کاغذ دے دے اس کو خط لے کر یہ بہترین پڑھنے والا آیا ہے لیکن میرا بڑھاپا کی برسنی آپ کے سامنے ہے اس کو اچھا پڑھاؤ کیسا شوق تھا طالب علم کا سید سند وہاں سے روانہ ہوا اور سیدھے مسر گیا اور مبارک شاہ سے ملاقات کی اس کو خط دیا شیخ کا اس نے خط لیا چوما آم کو سر پر رکھا سینے پہ روا میرے استاذ کا خط آیا ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹھیک ہے پڑھو لیکن دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ مجھے روزانہ ایک دینار دو گے دیر سے آیا ہوتا اخلاق دیر سے نہیں ہوتا روز اس نے کہا وہ تو بہت آسان ہے میں رات کو مزدوری کروں گا دو دینار ملتے ہیں اور ایک آپ کو دوں گا اور ایک خود اپنے کا مجھے روزانہ ایک دینار دینا پڑے گا دیر سے آیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے پیچھے بیٹھو گے سوال وہ کرے جو شروع سے داخلے بعد میں آنے والے سوال کرتے وہ جانتے کہا ہے ٹھیک دونوں منظور سبق شروع ایک رات کو مبارک شاہ طالب علموں کے حالات دیکھنے کے لیے باہر آئے برانڈے میں استاذ کو نازم کو کبھی کبھی باہر آج کے رات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ کس طرح رہ رہے, رہے آرام ہیں آرام ہے کوئی کسی کو چھیڑے نہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے ایک کمرے میں دیے جل رہا ہے اور ایک تقریر ہو رہی ہے کہ یہ متن کہتا ہے یہ اس کی شرح کہتی ہے یہ استاذ صاحب نے کہا یہ میں کہتا ہوں اور جو یہ میں کہتا ہوں وہ تقریر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے مبارک شاہ نے سمجھے کہ شاید تین چار طالب علم ہیں جب اندر جھانک کے دیکھا تو سید سنعد اکیلے بیٹھا ہوا ہے پہلے متن حل کرتا ہے کہ یہ مسئلہ متن کا ہے اس طرح ہے ٹھیک شارح نے شرح میں یہ لکھا دوسرا ہو گیا استاد مخترم نے آج اس کی یہ شرح کی تیسرا ہو گیا میں یہ کہتا ہوں یہ چوتھا ہو گیا مورحین لکھتے ہیں چاند کی چاندی تھی روشنی پھیلی ہوئی تھی اندھیری رات نہیں تھی طالب علم سب کمروں میں سو رہے تھے ایک بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیے گئے سامنے اور علم میں ڈوبا ہوا مبارک شاہ نے رکسا رکا سا, سا, سا دہ سرورا ہوا سرو را دسی وہ پیرو آبش تو خوشالئی پڑھنے والا بہترین طالب علم ہے کیا زبردست تقریر کرتا ہے اللہ کا بدلا جب صبح درخت کا آغاز ہوا مبارک شاہ نے کہا سب سے آگے آ جاؤ ادھر بیٹھو سامنے بیٹھو اور صرف تجھے سوال کرنے کہا کہ اور کسی کو نہیں کیونکہ وہ رات کو اندازہ لگا چکا ہے کہ صرف یہ سمجھ رہا ہے اور کوئی اتنا نہیں سمجھتا ہوگا جس وقت سبق پورا ہوا وہ جانے لگا تو مبارک شاہ نے ان کو ایک بوری بھر کر دینار دیے کہ مجھے آپ کی واپسی کی فکر دی خود اتنی حیثیت نہیں تھی یوں آپ سے جو دینار لیے اس میں اتنے اور ڈالے اور یہ آپ کے سپردے استاذ محترم کو سلام کہے ایسا زمانہ تھا اور ایسا شوق اور ذوق کر فضا پائی جاتی تھی سورت البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا نزول نمبر ہے ستاسی یعنی اس سے پہلے چھیاسی سورتیں نازل ہوئی تو مکی سورتیں کل کتنی ہوئی چھیاسی چھیاسی بقیہ جتنی ہے وہ مدنی ہے مدنی سورتوں میں پہلی سورت سور بقرا ہے دو سو چھیاسی آیات ہیں اور چالیس رکوں پر مشتمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علام اللہ عالم و برادی لال کل کتاب لئی بفی یہ وہ کتابیں جس میں کوئی شک نہیں راہ یہ بعید کے لیے آتا ہے اور قریب کے لیے آ کر اس کی عظمت بتاتا ہے بیزابی نے یہاں جو تقریر کی ہے اردو میں اور پشتوں میں اس کا ترجمہ ہے کہ, کہ کتاب دے خدا کتاب دے کہ کتاب دے تو خدا کتاب دے کرنا عبد القصح بکوڑا خٹک نے اجمل خٹک کو بیزاوی پڑھائی اور جب خیر میں اجمل نے کہا حضرت پختوں کے بیداخت کر رو کہ کتاب دے خدا کتاب دے کہ جہان کی کو کتاب دے دے بید شو۔ دا کتاب دے. اور اردو میں اگر کوئی کتاب ہے جہان میں تو وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شب شبہ نہیں تو زبور انجیل بے شک اللہ کی طرف سے تھی لیکن اس کی حفاظت کا وعدہ نہ تھا کلیما اموادیا ہی لوگوں نے ان کے کلمات ٹکانوں سے ہٹا دیے ان کے کلمات و آیات و احکام میں لوگوں نے حسب حال تبدیلی کی تو وہ کتاب کتاب تو ہے لیکن شک شبے سے پاک نہیں لا رہی بفی لا شک کفی ری اتنا शक شک کو کہتے فہو فی رئی بھیم یتر دون یہ اب بھی شک میں کھٹک رہے ہیں لیکن یہ شک ان کو کھٹک رہا ہے یہ وہ کتابیں ابھی آپ نے کہا ایس دن سراۃ المستقیم ہمیں دکھا دے راستہ سیدھا وہ سیدھا راستہ دکھانے والی یہ دی للتی ہی آپم وہ یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی تعلیم کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں بخاری شریف اصل کو لیکن کیا شک بھی نہیں ہے بالکل ہے چار روایتوں پر کلام تو ہے امام بخاری کو مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ نہ رکھو انہوں نے کہا نہیں میں حاضر ہوں بانس کی بانس میں بخاری جیت گئے لگا جی احمد ابن حنبل ابو زراضی اصح راہ وے یہ سب منع کرتے تھے میں بخاری شریف پڑھنے والوں کو نشاندہی کر چکا ہوں مسلم کتاب و مسلم ملعن من روافظ تدریب میں لکھا ہے ان کا اعتماد تھا ان پہ انہوں نے ان کو سچا جانا ہے کیونکہ روافظ تطیہ کرتے ہیں اور وہ ان کے دین کا انتیس ان تکیت اتنے سات و آشار الدین تو کلینی نے لکھا ہے کافی میں انیس حصے تو گیا کے تقیا نہیں چلا ہوں غریبوں کو الجاب و آل سنل ترمیزی فرمزی خالفا اللہ یاتیا اللہ بایو تکلفی امام ترمی تو لاتے اس حدیث کو جس پر کلام ہو تاکہ وہ کلام کر لیں غیر متقلفی روایت کو نہیں لاتے اور یہی حال بقیہ محدثین کا ہے کلام اللہ الب دنیا سدا ولی ایجا جبرن آش کتاب کتابیں بہت ہے قرآن جیسی کتاب نہیں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ریب دو طرح ہوتا ہے ایک متقلم کی طرف سے جیسے میں کلام کرتا ہوں مجھے اپنی تقریر پر اعتماد ہونا چاہیے مجھے یہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کو کیا فیض ہوگا تو ایک ریب ہوتا ہے من متقلم اس کے لیے قرآن میں ہے لارہی بفی ہی مررب بنا لگی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی شخص بنے کامل و اکمل کتاب بھیجیے دوسرا شک ہوتا ہے محاطب کو مجھے تو نہیں ہے لیکن میری بات پر آپ مطمئن نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ارب ان دل آگے چل کر قرآن کریم نے اس پر تحدید کی ہے تحدید دید کے معنی یہ چیلنج کیا ہے آؤ میدان میں اترا ہوئے اور پھر پہلے کہا کتاب لے آؤ سورت خصص میں نہیں لا سکے کہ دس آئے تہلاؤ سورج ہود یونس میں نہیں لا سکے پھر فرمایا وہ ان کم تم فی رزل نہ لاپ دینا فاطو ب سورت بن مصری اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم اپنے بندے کو دے رہے ہیں تو تم لے آؤ اس جیسی ایک چھوٹی سورت وہ دو شودا گلین گن تم سواد جس طرح سورہ فاتحہ کا دعویٰ تھا العبادت المخل صا لائے اس طرح سورت بکرا کا دعویٰ ہے ال عبادت المخل صا بیان تفصیل مسائل سمانیا اور یہ دعوی صورت میں چار جگہ مذکور ہے تیسرا رکو شروع ہوگا یا سو بدو رب کو اے لوگو اللہ کی خالص مخلص سے عبادت کرو ایک دوسرے پارے میں وہ الاحوم واہ اللہ رحمان الرحیم دو اور تیسرا بارہ اللہ لا الہ اللہ القیوم تین اور آخر رکو لائی مافظ سماوات اور ما چار چار مسائل متصلن ہیں اور چار جگہ سورت کا دعویٰ دہرایا گیا سہرایا گیا العبادت المخلس للہ واہد عبادت مخلص کے لیے ضروری ہے کہ دین پر اعتماد کیا جائے الف لامیم کو نہ چھیڑو یہ سر منل اسرار ہے حکمت بنل حکم سربستہ ہے مکتوما ہے قرآن کو عظیم کتاب سمجھو ظاہر کل کتاب بلا رہی بفی اس کتاب پہ کوئی شک شبہ ہی نہیں ہو دلتقین اور یہ سرتابا گنجینائی ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے ہدن جیسے توقن مزدر ہے ہدایت سے مزدور ہے ہدل تقاہ بھی ہے تقی بھی ہے تقاہ بھی ہے خدا یعنی ہدلتقیب اس پر اشکال ہے کہ جو پرہزگار بنا اس کے لیے ہدایت کی کہ وہ بابا ابھی مومنوں نے نہیں کہا چلا مستقیم کی رہنمائی کر ہر لمحہ ہر گڑی ضرورت ہے مستقیب بنا کیسے ہیں جب تک کہ اس کو ہدایت نہ ہو وہ ہدایت کی وجہ سے تو وہ متقی بنائے اس کی مثال علماء نے دی ہے جس طرح ہم تقریر کرتے ہیں اور بعض اوقات تفسیر پڑھاتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء اور دینی مدرسوں کے طلباء کے لیے کیوں انہوں نے فنون پڑھے علوم پڑھے مصطلحات پڑھی ہے وہ اشارے جانتے ہیں تو جو متقی بن چکا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو, پہلے فائدہ ہوتا ہے جو متقی نہیں ہے عام انسان ہے اور تقوی سے ابھی دور ہے اس کو فائدہ ہے لیکن ذرا چند دنوں کے بعد ہے چنانچہ دوسرے پارے میں جا کے سوم کی حالت میں کہا رمضان انزل فیہ القرآن قرآن حدلس یہ قرآن جس طرح حدل المتقین ہے خدلناس بھی ہے لیکن ذرا دیر لگے گی نا عام لوگوں کے بننے میں ہوتا یہ مزدور ہے اور اسم کے معنی میں ہے مزدور اسم کے معنی فیل کے معنی سب میں آ جاتا ہے یعنی ہوا ہدی جلیل یتش منہ متور یہ وہ ہدایت کا دنجینہ ہے جس سے اللہ سے ڈرنے والے جلدی فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تقی ایک تقا بچنے والا پرہیز کرنے والا اچھا ترجمہ ہے اس کا پرہیزگار پرہیزگار پختوں کے بھائی پال کون کے پرہیز پختوں کے پال ہوئی پال ہوئے کہ پال کا وہ رہے یعنی دوا وقت پر کھاؤ نہ مناسب چیزیں نہ کھاؤ دل متقی وقا یقی بچانا کہ قیاق کو انفسکم سکم و اہلی نارا و تکو یومن ترج نفی اللہ متقی پرزگار گناہوں سے بچنے والا علماء دین کہتے اک ہوا انمرا بیما امارا کلّا وہ انتن تہیا اماں نہا کلّا جن چیزوں کا حکم ہوا وہ کرو جن سے منع کیا گیا اس سے باز آ جاؤ اور جو درمیان میں ہیں خطرہ ہے مبتلاؤ نے کیا ان سے بھی بچو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی ایسی کتاب چاہیے تھی ضرورت ایسی کتاب کی کیوں پیش آئی تو زبور انجیل ان سب کتابوں کے اندر شک شبہ آ چکا تھا اللہ اکبر و کبیر اور ان کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو بیان کرنا بھی نامناسب ہے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ رہنے دیں آپ خدا ہے ضرورت کیا ہے ان حرکتوں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مجھے شوق ہے آپ سے کشتی لڑنے کا جب کشتی شروع ہوئی یعقوب علیہ السلام نے تام رکھی گد کا لگایا خدا تعالیٰ کو دور پٹخ دیا پڑے رہوٹنے کے یہ عبارتیں ہے رے تو رنگیر کی یہ ڈرامے پاکان زمانہ کے خلاف فضول باتیں مفسرین کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں التحام الل اتہار اپنے پاس لکھو الحام الل اتھار پاک بازوں پر نامناسب باتیں رکھنا پاک بازوں کے خلاف نامناسب باتیں رکھ مستفے نے اخیار کے خلاف بدزبانی کرنا بھائی عیسائی سلام نے تینتیس سال یہاں گزارے کتنی نمازیں پڑھی وضو کیا ہے یا نہیں ان کی طہارت اور عبادت کا طریقہ پوری انجیل کی کسی نسخے میں نہیں ہے ہی نہیں ن تو حارت ہے اور نئی عبادت ہے تو قوم کے لیے رہنمائی کہاں سے اللہ دین بلغی پرےزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر خدا کو دیکھا نہیں ملائک کو دیکھا نہیں وہی آتے وقت دیکھی نہیں لیکن ایمان پختہ اور مضبوط ہے الدین یو من مل گئے امام احمد صحیح مسلم اور دیگر معتبرات میں ہیں آپ نے پوچھا ہل تدرو نا میرے بھائیوں کو جانتے ہو تو صحابہ نے کہا کہ وہ ہم ہوں گے کہا انتم اصحابی تم تو صحابہ ہو مستقل استعل کب وہ فرشتے ہوں گے کب وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ان سے گناہ کیسے ہوگا پھر فرمایا احوان الزینہ یاتون بادنا لم یارونا و یقبہ بینا ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان پختہ رکھیں گے پیغمبر نے امت کو بھائی کہا ہے لہذا یہ کہنا کہ پیغمبر بڑے بھائی ہے یہ کس میں کسی قسم کی کوئی بےعدبی نہیں کہنے والا بے کو و گستاخ ہے جو اس کو غلط کہتا ہے وہ قرآن و سنت سے بے خبر ہے متقیب وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دے کے غیر راب عیب و راب عیب و ذرب الغیب ابن عباس سے منقول ہے معتبرات میں ماغاب آنا انہیں کا جو نظر نہ آئے یعنی ہمارے اعتبار سے یوں بالغیب جب ایمان بالغیب ہوگا تو علم بھی بالغیب ہوگا یالمون بالغیب جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے یہ مطلب ہوا یالمون الغیب جانتے ہیں کہ غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے نہ نبی مرسل کو دیا نہ ملک مقرب کو دیا اولیاء تو بہت دور کے اور چھوٹے لوگ مولانے روم کہتے ہیں علم موسا و درغ ببل علم موسا و درغ ببل علم موسی کے بہت درغ بل موسا علیہ السلام کو غیب دانی نہیں خزر کا پتہ ہی نہیں اے ہے کشتی کی وجہ معلوم نہیں لڑکے کے قتل کا پتہ نہیں دیوار بنانے کی حکمت معلوم نہیں قرآن کہتا ہے علم موسا چوب بد درغ بل سلام جیسے کلیم جب غیب دان نہیں علم موشی کے بہت در گئے بل اور چوہے تجھے کہاں سے گیب دانی کا علم آیا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ اکبر و کبیرا میں اپنے مقام پر سینکڑوں کتابوں کا عرض کروں گا کہ ان میں صلاحت کے ساتھ ہے کہ کوئی نبی اور ولی حتی حتم المرسلین صلی اللہ وسلم دان نہیں اور عطائی اور ذاتی اور کلی اور جزی کی تقسیم فضول اور بے ادگوئی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ذخائر کا اگر یہ مطلب وہ تو ٹھیک ہے اور اگر کچھ اور دکھائے یا بل بسائر میں تو وہ مصنف ذمہ دار ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اسے یوں منو نہ کا مانا کیا یعالموں بالغیب تو اس کی توجہ کی جائے اور اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ غیب جانتے ہیں تو پھر یہ نری بریلیت ہے رضاحانیت ہے اس میں ایمان اور دین کہاں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن ڈے کی چیزوں پر نہ حشر نہ نشر نہ نار نہ جنت نہ ملائک نہ اللہ نہ آسمان و زمین کی تفصیلات لیکن جو مخبر صادق نے کہا ہے آمن و صدقنا نہ یہ ایمان میں لگائے ہوئے ایمان امن سے ہیں یا یومن سے ہیں کولا نے مشہورا نے یو مینو مؤمنون یعنی خود بھی امن سے ہوگا اوروں کو بھی امن دے گا ایک ہی کی وجہ سے پورے شہر کو قتل عام کا نظر کر لیا یہ موومنٹ ہے اور روزانہ کراچی کا صاف خانے کا نقشہ پیش کرتا ہے لیکن گائے پکڑے نہیں انسان توبہ تو بفر اللہ اس لیے حدیث میں ہے المسلم منسل مسلموں نے بلی سادی وہی دی مسلم تک مسلم ہے کہ اور مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر اور شر سے بچ کے رہے ایمان ایقان کے معنی میں ہے ہم تفصیلات کر چکے ہیں کتاب المان بخاری میں یہاں خلاصہ عرض کرتے ہیں ایک ایمان اجمالی ہے اور دوسرا ایمان تفصیلی ہے جیسے متشابہات پر اجمالی ایمان ہے اور محکمات پر تفصیلی ایمان ہے تو تعریف اس طرح کی ہے علم کلام میں وہ تصدیق دما جا ابھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علّم تصدیق اجمالین فلومور اجمالیہ وہ تصدیق تفصیل فلومور تفصیلیا <تصفح> ایمان کی جو شرع شرح علاؤدین بیکندی نے کی ہے کیا فقری نے جو اصول لکھے ہیں اور تحصیل یا تحبیر میں یہ تعریف ملے گی ایمان کی تصدیق بجمی ماجا ابھی رسول اللہ صلی اللہ وسلم تصدیق اجما لی انفل عمور اجما لیا اور تصدیق تفصیلی انفل عمور تفصیلیا اردو والے یا ویسے بیٹھے ہوئے گھبرائے نہیں اردو بھی بول رہے ہیں نا ہم یعنی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علّ رسول اور نبی کی حیثیت لے کر کے جو مختصر ہیں ان پر اتنا ہی ہے جو تفصیل ہے ان پر مفصل ایمان ہے جیسے عرف لامی نے کہا ہے اس کے متعین مانا خدا تعالی نے بندوں کو نہیں دیا ہے یہ اجمالی ایمان ہے اور آگے صورت پر تفصیل ہو رہی ہے اس پر تفصیلی ایمان ہے وہ تصدیق بجمی ماجا بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق اجمالین فلمور اجمالیہ وہ تصدیق تفصیلی ہے فی العبور اللہ اکبر سب سے پہلے ایمان ذکر کیا کہ متقی تب بنتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو بھائی ایمان تو تب ایمان ہے کہ دیکھا نہیں کہا ہے سبحان اللہ عطاء اللہ شاہ بخاری امیر شریعت بھی تھے اور امیر البیان بھی تھے عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مرزائی قادیانی احمدی کو فار ہے شاہ صاحب نے کہا میرا تعلق متب فکر دارالعلوم دیوبند سے اور دارالعلوم دیوبند کے تمام علماء متفق ہے کہ مرزا غلام احمد اپنے دہاوی بیانات میں کازب دجال مرتد کافر اسلام سے خارج ہے دیکھو یہ بیان بھی دیا ایک تو مکتب فکر کی اہمیت پیدا کی اور پھر جب انہوں نے زیب ٹٹولا تو شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ تاب لائیں سننے کی میں تقریر کرتا ہوں کئی گھنٹے تقریر ہوگی الرجی نے بلگائی و وابا فرون جب ڈوبنے لگا ہتا ادرک الگ رکو جب ڈوبنے لگا لڑکیاں کھانے لگا کال آمن تو مان لایا ان لا لہ اللہ اللہ عمنت بھی ہی بنوسرائی اب میں ایمان لایا اب میں ایمان لیکن اتنا بڑا روح. شیطان ہے فرون علیہ السلام کا نام نہیں لے رہے علیہ السلام کا نہ بڑی اسرائیل کے خدا بھی ایمان. ان کے ساتھ ناراضگی برقرار ہے نبی کے ساتھ عداوت اور ناراضگی قفر بواہ باہ بواہ کلم کلم کلم کلم تو جب آدمی مرنے لگتا ہے اس پر آخرت منکش ہو جاتی ہے اس وقت تو ہر شخص ہی مان لاتا ہے وہی مان کب بہت ابر ہے آل آنا اللہ نے کہا اب ابھی مان لا رہا ہے وقت کون تھا میں قبل اور اس سے پہلے فسا آل آنا ابھی مان ہے اور اس سے پہلے کتنے بڑے فسادی تھے کتنے بڑے پیغمبر کو تکلیف دی کتنی بڑی شریعت تو ریت کو ٹکرایا علیہ سلام و ہارون کو کتنا افغان میں ڈالا سید کا دلو من المفسدین اب فسادی آدمی ہم تو چھوڑیں گے نہیں علی او منو جی کبھی تکون علی بن خلف کا آج ہم آپ کا جسم بچا کے دکھاتے ہیں لوگ دیکھیں او بڑے گگرے والا او بڑا جادوگر او فرون کا مصر کا دعوے دار علی سلی بلک و مصر وہاں سے لنہار و تجری یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے وہ پڑا ہوا ہے مرا ہوا وہ متقی بنتے ہیں جو ایمان رکھے بنڈے کی چیزوں پر وہ یقینی سلا قائم کرتے ہیں نماز وہ ممر رکنا انفکو اور ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں ایمان کے فوراً بعد نماز میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کو اگر شکل اور جسم دیا جائے دو سے پن وقت فرائض بن جائیں میں فرض فجر وقت وضو مسجد اس میں زور اثر مغرب شاخ یہ سارا نظام ایمان کا تشکل ہے ایمان کا تجسد ہے اللہ اللہ اس لیے کہتے ہیں روز قیامت کے جا گود اول پر نماز قیامت کے دن جو لوگوں کی جان پہ آئی ہوگی سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا ابو ادا اودو ترمیزی میں ہے اول و مایوح سبل ابد یومل قیام اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں قبر میں طہارت کا مسئلہ ہوگا ایمان کا اجمال پوچھا جائے گا دین کا اجمال پوچھا جائے گا لیکن نمازی کو نماز بچانے آ جائے گی سننے ابن ماجب میں ہیں مردے کو جیسے ہی قبر میں رکھتے ہیں رشتے دار روانہ ہو جاتے ہیں تدفیر والے بس ہو گیا بھائی مردوں کے ساتھ تو کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا وہ بڑوں سر اکلی پڑے رہو اتنے آرام کرو اچھے اعمال کیے تو مزے کرو کڑی وداؤڑی تالب رائے بل کڑی اس خوشی کر جنت الفردوس میں پشتو کی ایک کتاب ہے پختونوں کے ہاں بخاری کے طرح مانا جاتا ہے اس میں ہر روایت اس طرح ہے پکیتاب کی دلاگلی اور حضرت دی فرمائیلی اور ماں پتی طرح گلی گئی اللہ کیسے دلی دے ہے روایت ہے پکیتاب کی دراغلی اور چہ حضرت کی فرمائی اور ماں پر دس پھر گلی دلی در ویج مستصل دا خبر کو صحیح کڑی رہی ہوا تالا یا بڑا کڑی اگر دیا لائے آئے ہو وہیں سے جلا کے اس خوشی تر قیامت ہے قرار پوت یا اس خوشی کا سلامت اور قرار پوت یا ترقیامت ہے آرام سے لیٹو قیامت تک مزے کرو سننے بھی نہیں ماں جب اس طرح ہے کہ جیسے آدمی کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نکیر تھوڑی دیر میں آتے خدا خان فرما بڑے مسئلے بہت پریشانی ایک بزرگ افغانی مسجد نبوی میں ملا آجی علی محمد سے وہ لوگوں نے وار ہٹایا عمر میری اسی سال سے گزر گئے اب کسی وقت بھی بلاو آئے گا ڈیڑھانے میں ہم آپ کو آر ہاتھ آئے گھبرائے ہو آپ ہمارے مذہب کے رہنمائیں کم دم ایک گھڑا گھڑ لیکن یہ بہار یہ جوانی یہ طاقت یہ تو ختم ہو رہی ہے قبر میں ایسے تھوڑی جائے کہ موٹا تھا رہے ایک دم نیچے چلا نہیں نہیں ڈنڈے سوٹے بخار حادثات تکلیف ہے اللہ تعالی انجام بخیر فرمائے ہر وقت ہر لمحہ اپنی آخری کامیابیوں کے لیے بھی فکرمند رہو اور اللہ سے خیر و عافیت مانگو تو جیسے ہی مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ابھی ان کر نکیر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے تو ایک خوبصورت مسٹنڈا خوب کا کاٹ والا حسین جمیل جوان آ جائے گا اور اس مردے کو کہے گا کہ ابھی آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں وہ آپ سے دنیا کی زندگی کے سوال جواب کریں گے آپ جواب نہ دینا آپ آرام سے رہے میں نیم ٹو گا آہا. اتنے میں منکرنکیر داخل ہو گئے وہ سوال کرتے یہ جواب دیتا ہے یہ سوال کرتے جواب... پانچ سوالات ہیں پانچ جوابات ہو گئے انہوں نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے آپ کامیاب ہے آپ آرام کریں اور یہ بھی اجازت مانگتا ہے اور جانے لگتا ہے تو یہ مردہ خوشی میں اس کو کہتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ نے بڑا احسان کیا ہے تو وہ پیچھے پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں پہچانتے میں آپ کی نماز فجر ہوں وہ جو اندھیرے میں سویرے ٹائم پر بستر گرم نرم چھوڑ کر آپ اٹھتے تھے اہ انا سلا تو گلفجر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی برکت سے مومن نمازی کو بچانے والے عالم آخرت کی سیڑھیوں پر اور تنگ و تاریخ گلیوں میں اور ان پریشان کن مقامات پر نماز فجر جیسی دولت کام آنے والی ہے وہ یقینیم اور قائم کرتے ہیں نماز یہ نہیں فرمائیے سلو پڑھ پائے پڑھ پایا پڑھ پائے سے کیا ہوتا ہے ادھر روکو نہ, نہ سجتا نہ قیام قیام کی طرح نہ خیرات نہ, نہ تسلی آرام سے آپ کام کریں یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہے بہت اچھی اور خوبصورت نماز پڑھو اور بڑی تسلی سے پڑھا کرو خدا کے لیے کوئی جلدی مت کرو اور بڑے شان سے وضو کرو اور کپڑے اور جسم پاک رکھو مسجد میں آدا آپ کے ساتھ بیٹھو طالب علموں تم پر اللہ تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان جوانیوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو اور ہمیں ایمان دیا دینی حق نصیب فرمایا مسلک حق نصیب کیا لوگ کہاں کہاں کن کن, کن کاموں میں ہیں جنہوں نے شکر نہیں کیا وقت پر قدر نہیں کی وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے اور محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ بھی شکر کریں قدر کریں آداب بجا لائے میں آپ کو استاذ کی حیثیت سے بھی اور مذہبی رہنما کی حیثیت سے بھی یہاں کے منتظم امام اور خطیب کی حیثیت سے بھی اور پھر فی صالح امر المسلمین کی حیثیت سے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی شان و شوکت مسجد کے آداب کے سامنے مٹا دے بالکل بالکل مٹا دے باتیں واتیں نہ کیا کریں دیا ادھر بیٹھے ہوئے ٹُلی ہے ادھر بیٹھی ایک ٹُلی, بیٹھے ہوئے ٹلی. اب باتوں میں یہ کیا باتیں ہیں انہیں باتوں نے آپ کا دل سخت کیا ہے انہیں باتوں نے آپ کو پیچھے دکھیلا ہے توجہ اللہ کرو اداب مسجد بجا لاؤ جب بھی داخل ہو طے پاؤں آگے اللہ مختحلی لی ابواب رحمت صفوں کی شکل میں آ کے بیٹھو نماز کا انتظار کرو ورد وظیفے میں استغفار میں تسبیح میں تکبیر میں تحلیل میں دروش شریف پڑھنے میں سورتوں کے آبوخت یاد کرنے میں لگے رہا انت نوافل میں لگ جاؤ جو شخص باوضو مسجد میں آ کے سخ میں ادب کے ساتھ بیٹھے جماعت کے انتظار میں بخاری شریف اور ابوداؤد میں ملائک تین دعا دیتے ہیں دو بخاری میں ہے ابوداؤد میں اللہ مغفر الحو وہ اور ہم ہو وہ خدا اس کی بخشش فرما اس پر رحمت نازل فرما اس کی توبہ قبول فرما یا اللہ اور مسجد سے نہ گزرا کرو باورچی خانے اور اس گیٹ سے ادھر جا رہے ہو اور اس دفتر سے اس طرف آ رہے ہو مسجد سے نہیں گزرو گزرگاہ راستہ ہے اس سے چلو لائیو تخل مسجدوں میں اللہ مسجد میں کوئی کاغذ کوئی تنکا پلاسٹک نظر آئے آپ اٹھا لیں ہم سب خود دام ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ حکیم الامت مورنا اشرف علی صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اس کا نام ہے تعلیم الدین اس کے صفحہ آٹھ پر ہے کہ مسجد کی صفائی سترائی ہر مومن کا کام آپ کے سامنے پن کپڑا ہے تو آپ اس کے لیے کہ مسجد کا خادم آ جائے ہوا بھائی ہوا ہم سب عبادت کے لیے آئے ہیں اور بخاری میں ہے کہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے تھے پیغمبر نے ان کی قبر پر جا کر جو دعا فرمائی آپ نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبر منور کر دی روشن کر دی ابھی آپ نے سنا نہیں کہ اکبر بادشاہ جب تک گمراہ وے دین نہیں ہوا تھا نو دس بجے کے قریب جب لوگ کم ہو جاتے ہیں مسجدوں میں جا کے کئی بھی تھوڑی دیر کے لئے جھاڑو لگاتے اللہ اللہ کچھ نہیں کیا قبول ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی اص اللہ پکا کے تھے نماز کی دو ہی قسمیں ایک فرائض قطعیہ کس واتل ہم فی اواقی تلخمسا فجر زور اثر مغرب عشا جمعہ بھی اس میں ہے اماں سے وہاں اصو نل مندوبات وقت باقی سب ایک قبیل میں سے کچھ بہت زیادہ تاکیدیے انہیں سنن موقع کہتے تھے جیسے زور سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو جمعے سے پہلے چار جمعے کے بعد چھ چار دو بقی نوافل ہے کچھ بہت ہی حسین جمیلیں جیسے تعجد قیام اللیل مغرب کے دو کے بعد چھ تابس اوابد عشاء سے پہلے دو یا چار عشاء کے دو سنتوں کے بعد دو یا چار اور مطروں کے بعد کوئی نفل نہ پڑنا متر رات کے آخری نماز ہے سورج نکلنے کے سات منٹ بعد اشراق کی دو رکھا پڑو حجو روبرے کا ثواب پاؤ گے سورج کی شوائیں زمین تک پہنچنے کے بعد چار چار چار بارہ یا کبھی کبھی صرف آٹھ کبھی کبھی صرف چار ہمیشہ چار چاش پڑھا کرو پہلی میں وہ شمخ دوسری میں وہ لین تیسری میں وہ دوہار چوتھی میں البن اشراخ یا جون سی سورتیں آسان ہو پڑو سارے دن کے غم ہم پریشانیوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا سلاح اللہ حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے باد ارسلا فور اللہ اکبر نماز شروع کر لیتے جو علت کر رہے تو اے نی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رب جعلی مقیمت صدا و من ضروری ہوتی خدا مجھے اور میری آل و اولاد کو قیامت تک مومن اور بہترین نمازی بنا خدا ہماری نسل و نصب میں تا قیامت موحدین پیدا فرما بہترین باعمل باکردار علماء پیدا فرما خدا تفسیر حدیث فقہ افتاح کے چشمے اقسم الوب سے مدارس سے مقاصد سے دراص سے اور ہماری تمام شاخ اور جگہوں سے